ڈسکس کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والا مذہب ہے اور یہ اسلام کی برکات میں سے ہے کہ اسلام جہاں جاتا ہے وہاں کے کلچر کو بھی اپنے اندر سمو لیتا ہے جب تک کہ وہ کلچر شریعت کے اسلام کی بنیادی باتوں کے مخالف نہ ہو اس وقت تک وہ کلچر جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے ہم نے لباس کے حوالے سے گفتگو کی تھی ہم نے اور چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جب تک وہ اسلام میں بیان کردہ شرائط کو لباس پورا کرتا ہے تو وہ لباس جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے قابل قبول ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی نیتوں کے ساتھ بعض اوقات مستحب کے درجے میں آ جاتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال جو ہے وہ بنتا ہے کہ مصب مستحبات جو ہیں وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں ہم نے ایک پہلو سے اس چیز کو ڈسکس کیا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مستحبات کی بہت ترغیب دلائی جاتی ہے ان پر بہت زور دیا جاتا ہے فرائض کے علاوہ اشراق ہے چاشت ہے نوابین ہیں سنتیں ہیں نوافل ہیں تو یہ چیزیں کبھی کبھی مستحبات کے زمرے میں بھی آتی ہیں ان میں سے بعض چیزیں تو پھر جب یہ اتنی اہم نہیں ہے تو پھر ان کی اتنی ترغیب اور ان پر اتنا جو زور دیا جاتا ہے وہ کیوں ہے دو طرح کی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے یہ سوال بنتا ہے جیسے مستحبات کے حوالے سے بات کی مستحبات بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جو انسان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لباس پہننا اس کے اندر بھی مستحبات ہے اور جو عبادات کے معاملات ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے تو ان کے ساتھ متصل بہت سارے مستحبات کی صورت نماز کے ساتھ نفل نمازیں ہیں روزے کے ساتھ نفل روزے موجود ہے زکوات کے ساتھ نفلی صدقات موجود حج کے ساتھ نفلی حج اور عمرے موجود اب یہ سوال ہے کہ جب اتنی وسعت اور اتنی نرمی اور اتنی آسانی بیان کی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے کہ اسلام ہر طرح کے کلچر کو بھی اپنے دامن میں لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ چند شرائط اپنی اور چند اپنی جو گائیڈنس ہے وہ لگا دیتا ہے اسی طرح جو عبادت کا معاملہ ہے اس میں بھی جو اصل العصول مطلوب ہے جس کا مطالبہ ہے وہ جو مطالبہ ہے وہ فرض و واجب کا ہے کہ اس سے نیچے کے جو دراجات ہیں وہ پسندیدہ ضرور ہیں لیکن ان کا مطالبہ ویسا ہرگز نہیں ہے جیسا فرد واجب کا لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام دین دار صلاحہ صوفیہ کرام مستحبات کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں خواہ وہ ان کا تعلق ان انسان کے جو معاشرتی زندگی ہے معمولات ہیں اس کی زندگی کے ان کے ساتھ تعلق ہے یا عبادت کے چیزیں ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے جیسے مثال کے طور پہ اب دعوت اسلامی کے ماحول میں لے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کسی لباس کو اس طرح متعین نہیں کیا کہ آپ نے یہی لباس پہننا ہے جیسے سفید لباس فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں سفید لباس کی بڑی تاکید ہے بڑا زور دیا جاتا ہے سارے سفید ہی پہنتے اچھا علماء کے کی بھی ایک بڑی اکثریت ہے جو سفید لباس ہی پہنتی اسی کو پسند کرتی ہے اسی کی ترغیب دیتی جو بندہ مذہبی بنتا ہے وہ زیادہ تر سفید لباس کی طرف آ جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہے اگر سختی نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ فسائی قومی کی طرف جائے جا رہی ہے اچھا اسی طرح کھانے پینے کے برتنوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بھئی سونے چاندی کے منع اس کے علاوہ جو فخر و غرور والے برتن ہیں وہ منع ہے باقی اس کے علاوہ جو مرضی برتن استعمال کریں لیکن ایک مذہبی لوگوں کے ذہن میں مٹی کا برتن یہ چیز ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اندر اس کی بڑی ترغیب دی جاتی ہے مدنی چینل پر بھی یہ دکھایا جاتا ہے تو اب عام مذہبی لوگوں کو لے لیں عام دیندار لوگوں کو لے لیں یا دعوت اسلامی کو لے لیں مستحبات کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے تو پھر وہ لینئنس وہ ریلیف وہ نرمی وہ کمفرٹ وہ آسانی وہ کہاں ہے وہ یہ ہے جو ایک پورے سوال کا وہ خلاصہ بنتا ہے دیکھیے اس میں دو تین چیزیں جن چیزوں کا تعلق کلچر کے ساتھ انسان کے لباس کھانے کھانے کے برتن اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان میں مستحبات پر زور کیوں دیا جاتا ہے اس کی وجہ اور ہے عبادات کے اندر جو مستحبات ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ اور ہے ٹھیک اب جہاں تک تعلق ہے کلچرل چیزوں کا ہمارے بہت ہمارے جو دینی مذہبی کلچر کے اندر بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق زیادہ تر عرب کے ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے آپ عربی تھے اور جو آپ کی زندگی جس انداز کے اندر وہ پروان چڑھی تو وہیں کے کلچر کے اعتبار سے آپ نے چیزیں اختیار فرما دی لیکن ہم تو عربی نہیں ہیں اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں یا ہمارا کوئی سننے والا یورپ میں بیٹھا ہے امیرکا میں بیٹھا ہے تو وہ تو عربی نہیں ہے پھر نہ اس کا ملک عربی ہے تو اس کے لیے کیوں کہ وہ مٹی کے برتن استعمال کرے اس کے لیے کیوں کہ وہ اسی طرح کا لمبا لباس استعمال کرے جبا اسٹائل کا اس کے لیے کیوں کہ وہ ایک شہد کی طرف رغبت کرے کھجور کی طرف رغبت کرے جن کو ہم عام اٹھنے بیٹھنے کے اندر وہ وہی چیزیں وہ بجائے اس کے کہ وہ یورپ کے کلچر کے مطابق کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائے وہ کوشش کر کے زمین پہ بیٹھتا ہے حالانکہ یہ عرب کا کلچر تھا کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے یورپ کا کلچر جدا ہے تو اپنے کلچر پہ چلیں وہاں کا اپنا کلچر ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اب زمین پہ بیٹھ کے کھایا کریں دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑی ہی پیاری وجہ ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں پہ تاکیب کی جاتی وہ کیا ہے وہ یہ ہے ہم پوری دنیا کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو اپنا فیورٹ کرار دیتا ہے اپنا فیورٹ قرار دیتا ہے تو وہ بیو چیزیں بی اپنے کلچر کے خلاف بھی وہی والی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک اس میں آپ پوری دنیا کو لے لیں پاکستان کے ایک بندے کو اگر یورپ کا کوئی ہیرو پسند ہوگا نا وہ بالوں کا سٹائل وہی بنائے گا ٹھیک اگر کوئی گلوکار پسند ہوگا تو وہ لباس اسی طرح کا اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اگر پاکستان والے کو انڈیا کا کوئی بندہ پسند ہے تو وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا حتیٰ کہ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جو بولنے کے سٹائل کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح بولیں ہاتھوں کا اشارہ بھی تھوڑا سا اسی طرح کریں اچھا اسے گوبھی پسند ہے تو اپنی جو ہے نا وہ ٹنڈے چھوڑ دے گا اس کی گوبھی کھائے گا ٹھیک ہے اس کو گوبھی پسند ہے میں وہی وہ کھاؤں گا بھلے یہ گوشتی کھاتا تو جہاں پر فیورٹیزم پسند اور محبت کی بات آتی ہے وہاں پر آدمی اپنی اس محبت کی وجہ سے اپنے کلچر کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنی پسندیدہ شخصیت کے کلچر کو اپنا لیتا ہے اس کے پیچھے جو ریزن اور سبب ہے وہ محبت ہوتی ہے ٹھیک اب جب دنیا کے اندر عام دنیا داروں میں یہ معاملہ ہے کہ لوگ اگر کسی سیاسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں تو اس طرح کی اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ کسی جو ہے وہ اداکار کو یا کسی اس فرد کو پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی کسی شاعر کو پسند کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس طرح کے سٹائل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے بال ذرا اس انداز کے کر لے گا اچھا آپ دیکھتے ہیں فیشن ان ہوتا ہے یہ تو ہمارے یہاں ایک ہے کہ فیشن آج کل فلاں فیشن بڑا ان ہے کیوں جی یہ فلاں کا ہے ٹھیک اب وہ جو مشہور شخصیت ہوتی ہے اس کے جتنے فالوور ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے جو جسے فین کلب کہتے ہیں فالوور شپ کہتے ہیں ٹھیک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والے اس کے فینز اس کے فالوورس وہ, وہی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کی اس پسندیدہ شخصیت کی ہیں خاص شخصیت کا تعلق یورپ کے ساتھ ہو اور بندہ بھلے گوجرے میں رہ رہا ہو ٹھیک یا وہ, وہ وہاں رہ رہا ہے رہ اور یہ والا یہاں رہ رہا ہے ٹھیک تو جیسے یہ والا معاملہ ہے اسی طریقے سے مسلمان کے لیے مسلمان کے لیے محبت کے اعتبار سے جو سب سے کائنات میں محبوب ترین ہستی ہے وہ کون ہے آبویسلی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو جب محبوب ترین ہستی نبی پاک علیہ صلاۃ وسلم کی ہے تو یہ محبت دین کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو اور دین سے تعلق رکھنے والوں کو یہ ان کی محبت مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیوریٹ وہ اپنے محبوب اور وہ اپنے پسندیدہ ہستی کے کلچر کی چیزوں کو اختیار کریں وہ لباس وہی والا پہننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے محبوب ہیں یعنی سرکار دو علم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا وہ کھانے کے اندر وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے محبوب یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ پہننے کے اندر وہ چلنے پھرنے میں وہ اٹھنے بیٹھنے میں وہ گفتگو کرنے میں وہ سونے کے اندر وہی والا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ آپ دائیں کروڑ سوئیں بائیں کروڑ سوئیں برابر ہے آپ کو تو نیند ہی آنی ہے نا اور نیند کی جب نیند آ تو اس کے بعد تو آپ کا ختم ہے یعنی آپ کو کوئی احساس نہیں ہے لیکن وہ ڈیلیمریٹلی وہ اسی طرح سونے کی کوشش کرے گا کہ بھائی دائیں پہلو پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے یو کر کے سونا سنت ہے نبی پاک علیہ السلط وسلم کا طریقہ لہذا میں اسی کے مطابق سو گا اس سے اگرچہ ہمارے ملک میں جیسے گندم زیادہ چلتی ہے نا لیکن نبی پاک علیہ السلۃ السلام جو شریف تناول کیا کرتے تھے اب ہمیں اگرچہ ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے گندم ہی کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں لیکن جب جو سامنے آئے گا نا تو ہمارے دل کے اندر زغبت پیدا ہو اس کی طرح ہم اسے جو شریف بولیں گے جو شریف حالانکہ جو جو ہے وہ گندم ہے اگر جو شریف ہے تو گندم بھی شریف ہے اور اگر گندم شریف نہیں ہے تو پھر جو بھی ویسا ہی ہے لیکن چونکہ اس کی نسبت ہماری فیورٹ اور محبوب ترین ہستی کی طرف ہے لہذا اب ہم اس کے ساتھ لفظ بھی ادب والا لگا دیتے ہیں ہمارا, ہمارا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے ہم اس کی طرف رغبت بھی کرتے ہیں جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے یقینا پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کھانے کے اندر کھانے کا وہ پلیٹ سامنے تھی تو آپ اس میں سے لوکی کدو آپ اس کی جو کاشے تھی ٹکڑے تھے وہ آپ اسے اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بطور خاص اتنی رغبت سے ایک آدمی کا تو فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا اور نبی پاک علیہ صلاح وسلام لوکی شریف کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے تناول الفرما تھے فرماتے ہیں کہ سنس دیٹ ڈے منظو تب سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی تب سے مجھے لوکی سے محبت ہوگی اب اس کے پیچھے آخر کیا ایسا بدلاوا آ گیا اور کیا ایسا طبیعت کے اندر انقلاب آ گیا کہ اگر لوکی پہلے ایسی نارمل سبزیوں کی طرح تھی لیکن اس کے بعد وہ محبوب ہو گئی اس لیے کہ وہ محبوب نہیں کھائی ہے اس لیے کہ وہ محبوب کو پسند ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے تو اب ہم اگر مٹی کے برتن استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس میں اس میں کسی کو زور نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تو مٹی کے برتن استعمال کر اس کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ تو مٹی کے برتن استعمال کر اس کے پہننے کے لباس کے اندر اس کے کھانے کے اندر اس کے دیگر چیزوں کے اندر یہ محبت ہوتی ہے جو اسے ان چیزوں کی طرف لے آتی ہے تو اگر دنیاوی اس طرح کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے فالوور اس طرح کی ہزاروں چیزیں کرے بدل کے بعض اتنی الٹی چیزیں کر رہے ہوتے کہ بندہ کہتا ہے یار عقل نہیں ہے ان ان کو یہ کیا یہ کیا کر ہیں لیکن چونکہ کی کی فیورٹ شخصیت نہیں کی ہوتی ہے لہذا وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جیسے اگر وہ باد چوڑے کر کے چلتے ہیں ان کے فیورٹ تو یہ بھائی صاحب روڈ پہ بادو چوڑے کر کے چل رہے ہوتے ہیں تجھے کیا ہوا لیکن وہ کہتا وہ, وہ اس طرح چل رہا تھا تو اگر ان کا وہ اس طرح چلے اور ان کو پسند ہے کہ اس طرح چلے تو اگر ہمارے سرکار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چلنے میں جیسے نبی پاک علیہ السلام تو چلتے تھے سر ہٹ کو جھکا کے آپ چلتے تھے ایسے کہ جیسے آپ بلندی سے نیچائی کی طرف اتر رہے ہیں تو اب نبی پاک علیہ السلام کے چلنے کا وہ انداز تھا تو اب آٹومیٹکلی ہمارے دل کے اندر آتا ہے کہ یار ہم بھی اس, اسی طرح چلنے کی کوشش کریں ہمارے دل کے اندر بھی فوراً رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور الحمد للہ کہ مسلمان کے دل میں ہاں وہ کتنا ہی گناگار کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی گناگار کیوں نہ ہو اس کے دل میں یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ پتا چلے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں کیا تھا اب وہ اگرچہ اپنی وہ دو چار دن کی بعد غفلتوں کی وجہ سے پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جائے لیکن اس وقت اس کے دل میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ مجھے یار یوں کرنا ہے مجھے یوں کرنا ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک شاعر تھا پاکستانی شاعر اس کے سامنے حل اور وہ یوں کہہ لیں کہ جو بنا کیے جا سکتے ہیں نا وہ سم میں ملوث اس کے سامنے کسی دوسرے شخص نے نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کا نام لیا اور اس نے شراب پی ہوئی تھی جس نے نام لیا نا اس نے شراب پی ہوئی یہ جو فاسق فاجر گناگار ظاہری تبار سے بھر برائی کا عادی اس نے اس کے تھپڑ والا منٹ کے کو کہا کہ تو شراب پی کے میرے نبی کا نام لیتا ہے شراب پی کے میرے نبی کا نو تلا ناپاک ہے اور نام تو کس پاک ہستی کا لے رہا ہے تو لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یار اس کو کیا ہوا یہ بندہ جس کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا مسجد کیا جس کو گھر میں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا یہ اتنا جذباتی تو یہ ہے مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی محبت جو اصل ایمان ہے جو جانے ایمان ہے جو روحے ایمان ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے معمولات زندگی کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف لے آتی ہے ہم اس میں اسے سنت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹرمینالوجی کے اعتبار سے درست ہے اصطلاح کے اعتبار سے درست ہے لیکن اگر دوسرے الفاظ میں اس کو آپ کہیں نا تو وہ یوں بنتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں تو چونکہ یہ ان کی ادائیں ہیں لہذا ہم اسے اپناتے ہیں تو یہ یوں ہوتا ہے اس کے پیچھے جو, جو ریزن ہے جو حکمت ہے جو لاجک ہے جو نور ہے وہ یہ والا ہوتا ہے کلچرل چیزوں پہ جو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن یہ لیکن بڑا زور دیا جاتا ہے جی سنتے پڑھیں سنتیں پڑھیں نماز سے پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں اشراق پڑھیں چاش پڑھیں تراوی پڑھیں تراوی کے لیے تو مسجدوں میں جھمگٹا لگ جاتا ہے مجمع جما ہو جاتا ہے حافظ کو لایا جائے اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں ٹانگے درد کر رہی ہیں پھر بھی کھڑے ہوئے میں تو جی. اچھا تو یہ پھر اتنا, اتنا زور اور اتنا تاخیر اس کے اوپر کیوں ہے اس کے بارے میں میں دو باتیں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی عبادتیں ہیں سنتیں ہیں نوافل ہیں تراوی ہیں پہلی بات تو یہ دیکھ لیں یہ اچھی چیزیں ہیں بری چیز جی اچھی اور بہت اچھی چیز اچھی ہے اور بہت اچھی ٹھیک جب یہ اچھی ہیں اچھی چیز کی تاکید کرنا اچھا ہے یا برا ہے اچھا جو اسے روکے وہ برا ہے وہ برا بہت خوب اچھی چیز سے روکے وہ برا ہے کیونکہ وہ کس سے روک رہا ہے وہ خدا کی عبادت سے روک رہا ہے اس کو یہ تو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جو عبادت سے دور ہیں انہیں عبادت کی طرف لے آئے اس کو شیطان یہ پٹی پڑا دیتا ہے کہ جو عبادت کر رہے نا تو ان کو بھی پھیرنا شروع کر دے میری جگہ تو ہی میرا نائب ہے تو ہی یہ کام کر تو ترابی سے روگ لوگوں کو یار کہاں سے آگے ترابی اتنی لمبی نماز اتنی ساری رکتیں یہ تو ہوتی نہیں تھی اس کی تو کوئی اتنی تاکید نہیں ہے تو شیطان جو ہے الٹی پٹی پڑا دیتا ہے حالانکہ یہاں پر بحثیت مسلمان عبادت کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے ٹھیک میں اس کی آپ کو یہ تراویح کی مثال دیتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح فرمایا صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کے نفل اللہ نے تمہارے لیے نفل بنائے بہت خوب بہت خوب جس کے روزے اللہ نے فرض جی، کیے اور جس کے جس کی نمازیں جس کا قیام اللہ نے تمہارے لیے نفل بنایا سبحان اللہ थी. اس کا کیا مطلب تھا जी, پڑھو کہ نہ پڑھو جی پڑھو جی بالکل ایسے اس کا یہی مطلب تھا نا کہ پڑھو جی ترغیب ہے اس کی جو اس کی وہ ہے جس کی کیٹیگری ہے کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دی لیکن فرمایا کیوں پڑھو پڑھنے کے لیے فرمایا ٹھیک ایک بات دوسرا یہ پھر نبی پاک ع سلاۃ السلام نے اگر دوسروں کو اس کی ترغیب دی تھی تو خود آپ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا ٹھیک جی؟ نبی پاک علیہ سلاۃ نے یہ تراوی کی نمازی سے سلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے یا اسے رمضان کی تتو بھی کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ پاکستان نے ایک دن مسجد میں ادا فرمائی تو صحابہ کلام سب جمع ہو گئے اگلے اور صبح جا کے سب نے بتایا اور رات کو سکار نماز پڑھتے ہیں دیگر سب اچھا اگلے دن اور زیادہ اور زیادہ جمع ہو گئے کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ تو نفل ہیں ایسے ہی خام جمع ہو رہے ہو مم. نہیں سارے جمع ہو گئے دوسرے دن انہوں نے بھی بتایا آگے نا رات کو نبی پاک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تیسرے دن پہلے سے بھی زیادہ کافر الناس مم. لوگ اور بڑھ گئے مم. تو نبی پاکستان تیسرے دن تشریف نہیں لائے کہ یہ نہ ہو کہ یوں اگر بالکل جم کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ فرضی ہو جائے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی دل کی رغبت کیا تھی پڑھنے کی صحابہ کرام کے دل کی رغبت کیا تھی پڑھنے کی پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ سرکار کے دل کی خواہش یہی تھی کہ یہ پڑھے جائیں تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو پڑھتے تو لوگ ہمیشہ سے تھے ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے پڑھتے ساری تھے. تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا جائے ایک امام کے پیچھے پڑھ لے آپ نے حضرت ان کے پیچھے پڑھو صحابۂ کرام پیچھے پڑھنا شروع کرو آپ نے جب دیکھا کہ ماشاء جماعت ہو رہی ہے تراوی کی امام آگے ہے اور پیچھے اللہ اتنی بڑی تعداد نفر والوں کی اور پھر وہ نفل بھی ہماری طرح ایک گھنٹے کے لیے پوری رات ہی پڑھتے تھے تراوی تو فرمایا نیمت حاوی آمد. کتنا خوبصورت نیا کام ہے ہے نیا آمد. لیکن کتنا خوبصورت آمد. ہے دیکھ. اب اب غور کریں نبی پاک علاط والسلام نے رمضان سے پہلے جس کے بارے میں باقاعدہ ترغیب بھی صحابہ کے کو جمع کر کے نبی پاک علیہ السلام نے خود ادا فرمائی تو صحابہ کے جوک در جوک آ گئے اگلے دن اور جاتا اس سے اگلے دن اور جاتا پھر اس کے بعد مسلسل صحابہ کے پڑھتے ہی رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر اس کو ایک منظم انداز میں جماعت کے ساتھ کر دی پھر اس کے بعد زمانے گزرتے آئی خلف اربا سب تراوی پڑھتے رہے تراوی کی ترغیب محبت ذوق شوق سب چلتا چار امام آئے امام اعظم امام اشاف امام مالک امام احمد سب نے کہا بیس رقب پڑھو پڑھو پڑھو سب نے جناب ترغیب دی سب کے مکل دی یعنی چار اماموں کے مقلے ہیں نا دنیا کے اندر چار اماموں کے مکلے ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ دو چار کروڑ جو ہے نا وہ فارغ ہو تک فارغ ہو لیکن باقی سارے سارے مکلے جو جس امام کے پیچھے چلنے والا ہے وہ وہی بات کہے گی جو اس کے امام نے کہی ہے اس کے امام نے کہا ترابی پڑھو اس کے امام کی وہ حالت تھی کہ لوگ تو جو ہے وہ بیس تراوی پڑھتے تھے اور تیس دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے <سلام> امام کا یہ حال ہے کہ بیس تراوی پڑھتے ہیں اور ساٹھ قرآن ختم کرتے <سلام> ہیں <سلام> تو آئم اربا ان کی قرآن سے تراوی سے نماز سے نفلوں سے کیسی محبت ہوگی <سلام> تو اسلام کا مزاج <سلام> بہت خوب اور اسلام <سلام> کا ذوق سبحان <سلام> اللہ <سلام> <سلام> وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ وسلام کا تھا سبحان اللہ جو خلف راشدین کا تھا جو صحابہ کرام کا تھا جو آئمہ اربا کا تھا جو آئمہ اربا کے مقلدین صوفیاء علماء محدثین مفسرین اور صولہ فوکہ جو ان کا ذوق تھا دین کا اصل ذوق اور دین کی اصل تصویر اور دین کی صحیح تعبیر وہ ہے یا ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے پھرے کہ یار مجھے تراوی کا لفظ دکھا دو حدیثوں کے اندر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تراوی کا لفظ دکھاؤ تو وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تراوی پڑھو یا وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی ضروری نہیں خیر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر آج کی امت جو ہے وہ تو تراوی کے ساتھ محبت کر رہی ہے وہ اگر نہیں پڑھتی تو اپنے اندر تھوڑا سا گلٹی فیل کرتی ہے کہ یار یہ اچھے ہیں جو پڑھ رہے بچہ ہے یار ماشاء کتنے ذوق سے کھڑا ہوتا ہے ایک طرف یہ سعادت مند جن میں بچے شامل جس میں عورتیں سارے دن کا کام کاج کر کے جنہوں نے سیر بھی جو وہ پکانی ہے وہ بھی جناب جیسے پیسے ہو کے الحمدللہ خدا کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں تراویہ ادا کرتے ہیں اور کہاں یہ نمونے نکل آئے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تراوی کہاں سے ثابت ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ہی نہیں تھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے نفلوں کے اوپر اتنا زور دے دیا پتہ ہی ارے بھائی کہاں سے نفلوں پہ زور دے دیا ساری امت کرتی آئی ہے تم اس طریقے پہ چلو گے جو صحابہ کا ہے جو تابعین کا تبا تابعین کا علماء محدثی مفسر فکہ اور مشتح دین اور مجددین ان سب کا جو طریقہ ہے اس پہ چلو گے یا تم کہو گے کہ نہیں چودویں صدی کے اندر مجھے جو دین سمجھ آیا ہے وہ درست ہے اور یہ جو چودہ صدیوں کے اندر سمجھتے ہیں یہ سارے غلط سمجھے میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں کوئی تراویق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر جیسے میں نے یہ تراویح اور دیگر نوافل وغیرہ کے حوالے سے بات کی ہے اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات ارد کروں گا کہ ہمیشہ انسان کی ہدایت مسلمان کی ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو امت میں تسلسل سے چیز چلتی آ رہی ہے نا اس سے نہ ہٹیں نہ ہٹانے کی کوشش کریں اگر خود ہٹیں گے تو فن خیر الحدی حدی محمد بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے خود ہٹیں گے تو اس سے ہٹ جائیں گے اور لوگوں کو ہٹائیں گے تو جتنے ان کے کہنے کی وجہ سے ہٹیں گے ان کے مجرم بھی یہ لوگ بنیں گے تو لہذا ان چیزوں کے اندر بس ایک بات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے کہ ہمارے ذوق نبی پاک علیہ السلام کے ذوق کتابیں ہماری ترغیبیں نبی پاک علیہ السلام کی ترغیب کتابیں آپ نے جس چیز کی ترغیب دی ہو امتی کی یہ جرد نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک علیہ السلام تو فرمایا کہ خدا نے اس مہینے کے راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنایا اور امتی یہ کہتا پھرے کہ یہاں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ لوگوں کو روک رہا ہو بلے وہ کسی بھی وجہ سے روک رہا ہو لیکن کیا امتی کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ یہ کرو یہ خدا کو پسند ہے یہ تمہارے نبی کو پسند ہے اور امتی لوگوں کو اسے ہٹانے کی کوششیں کر رہا ہوں تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام اور جو صنف صالحین کا ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے اپنے ذوق اپنی ترغیب اپنی ترغیب اپنی دعوت اپنی تمام چیزوں کو ان کے مطابق رکھ کے چلے اور ان کے تابع رکھ کے چلے اسی کے اندر نجات ہے اسی کے اندر فلا ہے اچھا ہمیں وہ, اے, وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی تعالیٰ کا وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ کھانا کھا خا رہے تھے تو کھانے کے بعد نیچے جو ٹکڑے گرے ہوئے تھے ان کو کھانے لگے اب ساتھی جو تیم نے کہا کہ اجمی لوگ کھڑے ہیں اور یہ آپس میں اشارے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر ہے اتنا بڑا ہے ہمارے یہاں یہاں پر آیا ہے اور یہ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں تو ان نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا اچھا یہاں تو ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہر ہر چیز کو صحابہ اکرام علی برجوان فالو کرتے تھے اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر کے وہ کرتے تھے لیکن جو لوگ ایسا کہتے ہیں جیسے کہ مطلب یہ کچھ ضروری چیزیں نہیں ہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دین کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے دین سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم بھی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو کیا یہ دین کی خدمت ہوگی یا جنہوں نے مزاج سمجھا اور اس پر عمل کیا وہ دین کے مطابق ہوگا وہی جو میں نے کی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص ان کو ضروری قرار دیتا ہے پر بیٹھ کے کھانا یہ ہے سنت کوئی بولے واجب تو لازمی بادہ غلطی کر رہا ہے نماز کی جو اول آخر سنتیں ہیں نوافل ہیں تو جو سنت ہے وہ سنت ہے جو نفل ہے وہ نفل ہے اب ان کو واجب کرار دیتا ہے تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. تو وہ اور چیز ہے اور ایک یہ ہے کہ ان کی ترغیب ہونی چاہیے یعنی یہ ایک اور چیز ہے پھر یہاں پر ایک اور میں آپ کو چیز درج کرتا ہوں دیکھیں بار چیزیں فی نفسی ہی ضروری نہیں ہوتی لیکن وہ کسی ضروری چیز تک پہنچانے والی ہوتی ہیں یا وہ کسی ضروری چیز کے لیے ڈھال ہوتی ہیں ٹھیک وہ ضروری چیز کے لیے ڈھال ہوتی ہے اب میں آپ کو مثال اسی کی مثال عرض کر دیتا اب مجھے یہ بتائیں آپ نے دنیا میں آج تک تاریخ اٹھا لیں اب میں ایسا بندہ کو سنا یا دیکھا یا پڑھا کسی کے بارے میں کہ جو تراوی کی بیس رکتے تو پڑتا ہو اشارہ پڑھتا ہو ایسا نہیں نہیں فجر کی سنتیں پڑھ کے گھر چلا جاتا ہوں فرد نہ پڑھتا ہوں ایسا نہیں زہر کی چار سنتیں پورے خوشی و خزو سے پڑھی جی بعد والی بھی چار پڑی جی دو بھی پڑی جی اس کے جی بعد دو بھی جی اس کے جی بعد والی دو پڑی جی درمیان والی چار فردوں کے بارے میں اس نے کہا امام صاحب نے پڑھی لی ہے جی نہیں جی ایسا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ان جو ضروری نہیں ہیں جو ان کو بھی ادا کر رہا ہے وہ جو اس سے زیادہ ضروری ہیں ان کو تو بدرجہ اولا ادا کرے بہت خوب مد درجۂ اولا ادا کرے بہت خوب تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو چھوٹی چیزیں ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے ذوق رکھتا ہے تو وہ اس سے اوپر والی جو چیزیں ہیں وہ ان, کا, ان کے بارے میں غلطی نہیں کرتا آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو مشکوک چیز سے بچتا ہو اور کتنی حرام میں پڑتا ہو ایسا نہیں ہے اسی لیے تو فرمایا گیا کہ حرام کے ارد گرد جو جی ہے جی جی جی مشتبہ چیزیں پائی جاتی ہیں جی جی جی جو ان سے بھی بچے گا وہ حرام سے بطری کے والا بچ جائے گا। لیکن جو اس مشتبے کے قریب جائے گا ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی تہجد تو پڑے اور فجر نہ پڑے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی رجب اور شبان کے سارے رودے رکھے رمضان کے چھوڑ دے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بولے کہ مجھے نفلی حج کرنا فرد نہیں کرنا ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو نوافل ہوتے ہیں یہ اصل میں فرض کے قریب جانے والے ہوتے ہیں یہ فرض کے قریب لے جانے والے ہوتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارک بھی ہے قیامت کے دن انسان کے جو فرائض میں کمی ہوگی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی ایک آدمی کی مثال کے طور اس کو توجہ نہیں رہی اور اس کا وزو صحیح نہیں ہوا تھا اور اس کی فرض نماز ادا نہیں ہوئی تو اب قیامت کے دن نماز کی تو کمی ہوگی اس کی اس کی, اس کی ستر نمازیں مثال کے طور پہ کم ہے فرض اس کے کم ہے تو وہ جو اس نے عام نفل پڑے سنتیں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور نفلوں کو اس کے فرض کی تکمیل کے اندر ڈال دے گا کہ پہلے اس کا یہ کھاتا کے لیے رو جائے فردوں والا پھر اس کے بعد ان کے ثواب کی طرف جیناور چلا جائے گا تو نفل جو ہیں وہ آج انسان کے فرائض کی تکمیل ہوں گے قیامت مت کے لیے بات اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض مستحبات فی نفسی وہ مستحب بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ یوں کہہ لیں کہ وہ محض کلچرل uh, مستحب ہیں. لیکن کلچر کے اعتبار سے مستحب لیکن وہ دیگر وہ گناہوں کے آگے ایسی ڈھال بن جاتے ہیں کہ آدمی کو اس سے ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری ضروری چیز اس طرح ڈھال ڈھالنا بنے جس طرح یہ چیز ڈھال بنتی مثال کے طور پہ یہ ڈریس ہے میرا جی سر پہ امام ہے چادر میں نے رکھی ہوئی ہے ایک اپنے شیخ ایک نیک صالح بزرگ کی اتباع کے اندر یعنی یہ شرح اعتبار سے کوئی اس میں سنن کے اندر نہیں آتی لیکن ایک صوفیا ای کرام کے اندر ایک رواج رہا اس طرح چادر لینے سفید لباس میں نے پہنا ہوا میں یہ اس لباس اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ سینما نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا لباس ہی مجھے روک دے گا وہاں جانے کی صورت بنے گی تب اللہ اللہ ہم واف ہمیں ہم تو الحمدللہ کبھی نہیں گئے نہ جانے گا ارادہ نہ جائیں گے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لیکن اگر کسی نے جانا بھی ہوگا نا وہ پہلے تو وہ پینٹ شرٹ پہنے گا یا پہلے وہ عام لباس میں آئے گا اس کے بعد ہی وہ جانے کی ہمت کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ سر پہ امامہ باندھ کے ٹوپی رکھ کے داڑھی شریف کے ساتھ بڑا جناب بن ٹھن کے اب وہ سینما جا رہا ہے فلم دیکھنے کے لیے تو اس چیز نے اسے حرام سے بچا دیا اور صرف اس سے نہیں بیسوں چیزوں سے ابھی اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک بندہ اگر داڑھی امامے والا ہو تو اگر وہ مثال کے طور پہ سودا بیچنے کے اندر ڈنڈی مارنے لگے نا تو لوگ اس کو بول دیتے ہیں ارے بھائی یار کمال ہے یار مولویوں کے اس طرح کا کام کر رہے ہو یا داڑی رکھ کے طریقے کا مطلب ہوا کہ یہ چیزیں لوگوں کی نظر کے اندر بھی ڈھال بنی ہوئی ہے اس کے लिए تو میرے بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم گنا سے بچے حرام سے بچے فرائض کے ادا کرنے والے بنے تو یہ چیزیں ہمارے ان چیزوں کو وہاں وہاں کے لیے ہماری مفید ثابت ہوتی ہے ایک بندہ امامہ باندھ کے یہ سارا لباس پہن کے نماز کے ٹائم میں آرام سے بیٹھا گپے مار رہا ہو جو چار بندے جو وہاں بیٹھے نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے نا جنہوں نے نہیں بھی پڑھنی وہ اس کو ضرور بول دیں گے کہ کہان ہو گئی جماعت ہو رہی ہے یہ اپنے اس لباس کی وجہ سے جائے گا لوگ اس کے لباس کی وجہ سے بولیں گے کہ مسجد میں جائیں کا کیا مطلب ہوا کہ چیزیں اگرچہ ہی مستحب ہیں لیکن ان کا آگے خارجی فائدہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنے کے اندر بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اسلام کی کس کس خوبی پر بات کیجئے اسلام اگر کسی چھوٹی سی چیز کا بھی حکم دیتا ہے تو وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑے گناہ سے بچانے والی بن جاتی ہے اور وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑے ثواب کی طرف لے جانے والی بن جاتی ہے جو نوافل کا پابند ہوتا ہے وہ سنتیں بھی پڑھتا ہے اور جسے سنتوں کی فکر ہوتی ہے اس کے فرائض قضا نہیں ہوتے سبحان اللہ تو ہر حکم کے پیچھے ہر کام کے پیچھے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے چاہے وہ فرض ہو واجب ہو یا سنت اور نفل ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ضرور ہوتی ہے کہ جس تک بعض اوقات ہماری عقل نہیں پہنچ پاتی لیکن شریعت نے وہ حکم دے کر اس کام کے کرنے کا حکم دے کر دراصل ہمیں کسی نقصان دہ چیز سے بچانا ہوتا ہے یا کسی نفع کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے اور بحثیت مسلمان اس کے پیچھے کوئی نقصان نہ بھی ہو تو چونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کیونکہ اسلاف کا اس چیز پر عمل رہا ہے یہ چیزیں یہ باتیں اور یہ دلائل ہی ہمارے لیے کافی ہیں اچھا مدری چینل کے ناظرین اسلام جو ہے وہ بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہے بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ان خوبیوں اور ان کے پیچھے چھپی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہم نے اتنی ساری گفتگو کی ہے جس میں یعنی ایک پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں اس مزاج پہ چلنا چاہیے اس منہج پہ اور اس رستے پہ چلنا چاہیے جو جو ہے آقلم صاحب علیہ وسلم کی مبارک سیرت صحابہ کرام تابعین طبا طابئین کے وہ رستے پر چلتے ہوئے جو ہمیں سمجھ آتا ہے اچھا یہ ہمارا یعنی ہمارا جو مذہب اسلام ہے ہمارا دین اسلام جو ہے یہ ہمارا ایک طرح سے یہ کنکشن جو ہے ہمارا ایک رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتا ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے اچھا یہ رابطہ جو ہے یہ کیسے ایک جڑے اور پھر مضبوط ہوا بتائیں کیسے ڈیفائن کریں گے دیکھیں واقعی اسلام جو ہے وہ ایک کنیکشن پیدا کرتا ہے اور وہ کنیکشن پیدا ہونے کے بعد مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک ایک بندہ مومن اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اچھا عبادات یہ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا اب ہمارے ہاں الحمدللہ اسلام میں اتنا تنوع ہے اور اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ اسلام نے ہمیں مختلف طرح کی عبادتیں عطا فرمائی ہیں آپ جیسے ایک پروگرام میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کی نماز کی طرف رغبت ہے تو آپ کے لیے نماز کی عبادت موجود ہے اسلام میں بعض لوگوں کو مالی طریقے سے عبادت کا شوق ہے تو ان کے لیے زکوۃ موجود ہے نفلی صدقہ موجود ہے اسی طریقے سے وہ جو محبت اور عشق کا ذوق رکھنے والے ہیں ان کے لیے حج کی عبادت موجود ہے وہ لوگ جو اپنے نفس کو دبا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں روزے کی صورت میں عبادت موجود ہے تو اگر مختصراً میں عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام نے ہر طرح کی عبادت ہمیں دے دی ہے بلکہ اسلام کی وسط پہ قربان جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جب تک وہ شریعت کے مخالف نہ ہو اور اس کے پیچھے اچھی نیت ہو تو وہ چھوٹا عمل عبادت بن جائے گا اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب قریب اور قریب سے قریب تر لیتا چلا جائے گا حادث مبارکہ میں فرائض سے جو ہے وہ بندہ جو ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل سے بھی قرب حاصل کرتا ہے اس طرح کی نفلی جو عبادات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنی پسند ہیں کہ ان پر کیا بندہ مومن کو ملتا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں آیا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس طرح کی بہت سی ترغیبات سبحان اللہ تو یہ ہے وہ اسلام کا عبادات کا نظام کہ جس کے ذریعے بندہ مومن کا جو کنکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے اچھا اس کے بعد دوسری بات مضبوط آپ دیکھیں کہ اسلام نے مسلمان کو دن کے چوبیس گھنٹوں میں ہر وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت دی ہے اسلام میں چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی عبادت جو ہے وہ مشروع نہ ہو یا جس کی اجازت نہ ہو اگر آپ مکرو اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کو ذکر سے تو نہیں روکا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیجئے اور پھر ذکر بھی مختلف طریقوں سے کبھی رحمت کی طرف نظر کرنے کے لیے رحیم کا لفظ عطا فرمایا کہیں اس کی رحمانیت کی طرف دیکھنا ہو تو رحمان کے نام سے اس کو یاد کیجئے کہیں اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کے قہر و غذب کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہو تو یا قہارو کا ورد کرے تو مختلف قسم کی عبادات اور پھر ہر وقت عبادت کا وقت دینا اور ہر جگہ عبادت کو جائز قرار دے دینا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کنیکشن کو استوار کر کے اس کو مضبوط کرتی ہیں سبحان اللہ اور پھر جو اس کنیکشن کو جتنا مضبوط کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ یہاں مفتی صاحب بھی سوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمے آپ نے بالکل وجہ فرمایا یہی وہ اصل میں طریقے ہیں میری دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے یا اسلام کے تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے لہذا اسی کی پیروی کرو اور ادھر ادھر کے راستوں پہ نہیں چلنا ورنہ تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ہی ہو اور وہ ایک اللہ تعالی نے طے فرما دیا اب وہ راستہ یوں کہہ لے کہ ایک شاہراہ شاہراہ کے اوپر گاڑی آپ کوئی بھی چلا سکتے ہیں ایک سڑک ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے جانا لاہور ہے اور موٹر وے آپ نے اسلام آباد کی پکڑ لی تو پھر تو کبھی آپ لاہور نہیں پہنچ سکتے ہاں سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ اگر آپ نے لاہور جانا تو موٹر وے آپ کی لاہور والی ہی ہو اب اس کے بعد گاڑی کے اندر جناب آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کرولا بھی چلا سکتے ہیں آپ جناب ٹرک بھی چلا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ بہترین لگزری کوئی مرسیڈیز بھی چلا سکتے ہیں وہ اب آپ کی کمفرٹ کے اعتبار سے ہوگا وہ آپ کو جلدی پہنچانے کے اعتبار سے ہوگا وہ آپ کے سفر اچھا گزرنے کے اعتبار سے ہوگا اب اللہ تبارک و وطالعہ تک اس پہنچنے کی جو سواریاں ہیں وہ بہت ساری وہ اللہ تبارک و وطالعہ نے خود رشاط فرما دیا اور وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں یعنی مین شاہراہ تو ایک ہی ہے کیا آپ نے ایسٹ کو جانا ہے یا آپ نے ویسٹ کو جانا ہے وہ آپ کی سمت جی ڈائریکشن ایک ہی ہوگی اب اس کے بعد اس کی جو لین ہوتی ہے یہ والی لین یہ والی لین یہ والی لینڈ یہ والی یہ بہت ساری ہو سکتی ہیں آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں اس پہ بھی جا سکتے اس پہ بھی جا سکتے ہیں اب وہ کتنی ہیں تو یہ چھوٹی شارا نہیں ہے یہ چھوٹی شہرا نہیں بہت سے ٹریک ہیں یہ اتنی بڑی شہرا ہے کہ اس میں کس لین پر چل کے آپ جانا چاہتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے سفیہ کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ سانس خربوں میں تو یہ راستے بھی اسی انداز میں ہیں اور وہ کیا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی نماز کی طرف زیادہ ذوق رکھ کے چلنا ہوتا ہے بیسکس جو ہے گاڑی سی نفسی ہی صحیح ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرول ہی نہیں اور آپ نے گاڑی ڈالی ایسا نہیں گاڑی آپ کی جی ٹھیک ہو اب اس کے بعد آپ لینج جو ہے وہ مختلف چوز کر سکتے ہیں آپ کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ اس میں چلے جائیں آپ کو یہ پگڈنڈی زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے اوپر چلے جائیں آپ کو یہ چھوٹا سا راستہ پسند ہے تو آپ اس میں چلے جائیں تو اب اس کے اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں کوئی نمازوں کا ذوق رکھتا ہے کوئی روزوں کا ذوق رکھتا ہے کوئی حج عمرہ کا ذوق رکھتا ہے کوئی ذکر اللہ کا شوق ہے کسی کو تلاوت کی رغبت بہت زیادہ ہے کسی کو درودے پاغ سے بڑی محبت ہے کسی کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں بڑا مزہ آتا ہے کسی کو مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے کوئی ماں باپ کی خدمت کے اندر بڑا جڑا ہوا کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے کوئی لوگوں سے بات اچھی کرتا ہے کوئی لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے لوگوں کے چہرے کے اوپر جائز طریقے سے مسکراہٹ لے کے آتا ہے تو یوں ہزاروں پھر آگے جانا وہ راستے ہے کہ جن کے اوپر بندہ چل کے یہ اپنا کنیکشن کائم کر سکتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے یہ تو بات اچھا پھر اس میں جیسے وہ بھی آپ نے اشارہ کر دیا اس کی طرف جیسے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ حدیث اللہ تبارک نے فرمایا کہ بندہ میرا جتنا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا پھر نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں میں اس بندے وارا. اب یہ تو منزل تک پہنچ گیا جسے فرمایا کہ میں نے اسے اپنا پیارا بنا لیا تو یہ ایک فرائض پھر فرائض سے نوافل اور پھر نوافل سے نفل نمازیں نہیں ہوتی نوافل کا دائرہ بڑا وسیع ہے وہ وہی ہے جو نماز کے اندر نوافل اور ہیں روزوں میں کے ساتھ نفلی روزے ہیں حج کے ساتھ نفلی حج ہے ذکا کے ساتھ نفلی صدقات ہیں اچھا اسی طرح پھر اپنے عام جو روزمرہ کے معمولات ہیں حسن اخلاق ہیں اس کے اندر اپنے مستحبات اور اپنے نوافل کا درجہ ہے ماں باپ کی خدمت کے اندر ایک فرض کا درجہ ہے اس کے ساتھ نفلی دراجات بھی ہیں کہ آپ جناب ان کی خواہش سے بھی زیادہ ان کو دے ان کے بولنے سے پہلے آپ ان کو دے دیں یہ فرض نہیں ہے یہ مستحب ہے یہ اس کا نفل ہے یہ شعبے کا نفل ہے تو یوں نوافل کا دائرہ بڑا وسیع ہے اب یہ ہے کہ وہ کنیکشن کتنا مضبوط ہونا چاہیے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کے لیے قرآن پاک میں بڑی تیاری آئے اس بارے میں اس کی بنیادی چیز اللہ تعالی نے بتا دی کہ تمہارا خدا سے تعلق کی جو مضبوطی ہے اس مضبوطی کو اس سے سمجھ لو کہ میری نماز یعنی بندہ کہے کہ میری نماز میری عبادتیں قربانیاں میرا جینا اور میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا بالنے والا ہے تو گویا جینا مرنا سب اللہ کے لیے زندگی بیچ دی خدا کو إن اللہ, من الجنہ. اللہ نے بندے سے اس کی جان, اس کی جان بھی خرید اس کا مال بھی خرید لیا اس بدلے میں کہ اس کے لیے مَن نفسا اللہ. لوگوں میں کوئی وہ ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ دی اللہ کی خوش کی تلاش کے اندر تو یہ ہے بندے کا خدا سے ساتھ. یا دوسری آیت لے لیں ارشاد فرما <تصفح> اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ہے تعلق کی مضبوطی یا فرمایا وہ کرسما ربی کا وہ تب تی اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا یہ ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی یا فرمایا وہ عشا فرہبون مجھ سے ڈرو وہ عشاء فتقون مجھ سے ہی ڈرو فلا تخ شہ لوگوں کا ڈر نہ اپنے دل کے اندر لاؤ میرا ڈر ہی اپنے دل کے اندر رکھو یا فرمایا والا مطال کسی اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی بندگی میں اس کے حکم پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو یہ نہ دیکھو یار میں نماز پڑھوں گا تو وہ بولے گا ارے بھائی مولوی ہو گیا یار آج کل ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی لوگوں کی شرم کی وجہ سے چھوڑ دو یا دعا مانگ رہے تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے ہاتھ نیچے گا لوگ نہیں یار لوگ کیا بولیں گے یا لباس جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سنت کے مطابق پہن لیا تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے یا لوگ کیا بولیں گے یا داڑی شریف اللہ لیجیے یار لوگ مجھے پتہ نہیں کیا بولیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا نہیں اللہ خافُن المۃ اللہ مطلع. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے جس کام میں خدا راضی ہم اس پہ قربان ہماری زندگی اسی نہج پہ ہماری زندگی اسی راستے کے اوپر فلاں تقش ہوں لوگوں سے نہیں ڈرنا مجھ سے ڈرنا ہے یہ ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی تو زندگی اللہ کے لیے جینا خدا کے لیے مرنا خدا کے لیے محبت خدا کے لیے ڈر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وابستہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے منامت کی پرواہ کسی کی نہیں کرنی صرف یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں میرا سلا کیا میرا عجر کیا میرا مرتبہ کیا وہ کس پہ راضی ہوتا ہے تو یہ وہ تعلق ہے جو بندے کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے پھر کبھی وہ بھی آ سکتا ہے کہ لمائی یوک تعلقی سب اللہ کی راہ کے اندر بندے کی جان کی قربانی کی بھی اگر ضرورت پیش ہے تو بندہ اپنی جان ہی قربان کر دے تو یہ وہ ہے وہ ممات میری بھی جان بھی خدا کے لیے میری موت بھی خدا کے لیے اللہ کے لیے تو یہ ہے تعلق کی مضبوطی کی ایک چند ایک جو میں نے آپ کے سامنے ایک مثالیں بیان کی ہیں اور اس کے لیے جو سمپل از دیٹ کہ جو اس کے لیے بہترین الفاظ میں کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی میں جو سب سے اعلی ترین معیار ہے کہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کو دیکھنے سمجھنے سیکھنے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ کرائٹیریا تا فرما دیا القد کا نل قوم فی رسول اللہ اسوۃ الرحسن بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوا موجود ہے اسوا رول ماڈل جس کی تم پیروی کرو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی موجود ہے تو یہ ہے وہ کہ تعلق کیسے ہوتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس مضبوطی کا بہترین سے بہترین خوبصورت سے خوبصورت انداز اور اس کی صورت کیا ہو سکتا؟ سبحان اللہ تمام تاریخیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں جامع دین عطا فرمایا کہ جس دین کے بعد اور جس ہدایت کے بعد کسی اور ہدایت اور رہنمائی کی ہمیں ضرورت نہیں اور سبحان اللہ زندگی کے ہر میدان میں عمر کے ہر حصے میں دنیا کے ہر خطے میں ہمیں جس طرح کی جیسی بھی ہدایت اور جس وقت بھی چاہیے اسلام نے ہمیں اپنی ہدایت کے علاوہ ہر دوسری ہدایت سے ہر دوسری ڈائریکشن سے مستغنی فرما دیا بے نیاز فرما دیا اور اس بے نیاز رب کریم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ذات عطا فرمائی اور پھر حضور کے طریقے کو ہمارے لیے طریقہ بنا دیا اور حضور کے رستے پر جس رستے پر حضور چلے اس رستے کو ہمارے لیے رستہ بنا دیا سبحان اللہ ہزاروں درود اور لاکھوں سلام اس مبارک ہستی پر کہ جس نے راتوں میں جاگ کر اپنے مبارک قدموں پر ورم لا کر ہمیں اس بات کی ترغیب دلا دی کہ جب عبادت کرنا تو ایسے عبادت کرنا کہ رات گزر جائے اور تم اپنے رب کریم کے حضور سر بس وجود ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ہدایات پر اور احادیث مبارکہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا تعلق ہمارے سلف صالحین کے ساتھ مضبوط رہے اور ہم اسی طریقے پر رہیں جس طریقے کو عقائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا آمین بجاہ النبی الامین امین علی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم